وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون وقال أيذن فاذكروني أذكركم وقال أيذن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأسيلا وعن أبي درد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا بخير آمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجعتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا أدوكم فتضربوا آناقهم ويضربوا آناقكم قالوا بلى يا رسول الله الله وسلم مثل ربه والذی لا مثل لا رب نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کی بہت ساری انواع اور اقسام ہے انہیں انواع اقسام میں سے ایک اہم قسم اور ایک اہم نو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے ذکر بھی عبادت ہے بلکہ پورا دین اللہ تعالی کا ذکر ہے قرآن اللہ کا ذکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کا ذکر ہے نماز اللہ کا ذکر ہے روزے زکوت حج سب کے سب اللہ رب العامین کا ذکر ہے ذکر سے مراد و اعمال ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے مردوں پر فرض کیا ہے یا اپنی قربت اور تقرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ان عبادات کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے مشروع قرار دیا ہے ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے دل سے بھی ہوتا ہے اور جسم کے دیگر اعضا اور زوارے سے بھی ہوتا ہے تو جو ذکر ہے بڑا ہی وسیع و عریض ہے اور بہت ہی یعنی ایک شامل لفظ, لفظ ہے ایک عام لفظ ہے جس کے اندر گویا کی پورے اسلام کو سمو دیا گیا ہے اور اللہ کے ذکر سے پورا دین اور ساری عبادات مراد ہے ذکر کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے قرآن و حدیث کے اندر اس کی اہمیت و فضیلت پر بہت ہی زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے آج کے اس خطب جمعہ میں میں آپ لوگوں کے سامنے قرآنی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کے حوالے سے اس اہم عبادت کی کچھ اہمیت اور اس کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اسی کی مناسبت سے کچھ آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں اور کچھ حدیثوں کو پڑھا ہے جن میں اللہ رب العالمین نے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس اہم موضوع کو صحیح طریقے سے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق کے فرمائے اور سننے کے بعد آپ سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق نائب فرمائے عامر رب العالمین میں نے بیان کیا کہ پورا دین اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور ساری عبادات اللہ رب العالمین کا ذکر ہے اور ذکر اس لیے ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کی بات کرتا ہے تو یہ سوچ کر کے یاد کر کے کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے یہ اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ تعالی کی بات کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اس لیے سر عبادات اللہ ہر غلامین کا ذکر ہے اور اسی لیے پران و حدیث کے اندر ذکر کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے اسی لیے کیونکہ ذکر کے اندر ساری چیزیں شامل ہے پورا دین شامل ہے پوری عبادات شامل ہے اسی لیے اللہ ہر غلامین نے فرمایا اللہ اکبر اللہ ہر کا ذکر سب سے بڑا ہے یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اس کی عبادات کرنا اس کو یاد کرنا یہ اور سب سے بڑی چیز ہے جس کا اللہ ہر برا عالمی نے ہمیں حکم دیا ہے اور ایک دوسری میں اللہ فرماتا ہے کہ فضقوں یا تم مجھے میرا ذکر کرو میں تمہیں ذکر کروں گا یا تمہیں یاد کروں گا جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی بات کرتا ہے تو اللہ ہر العالمین ایسے بندوں کی یاد رکھتا ہے ایسے بندے پر احمد بھیجتا ہے ایسے بندے کے اللہ تعالی مفرت کرتا ہے ایسے بندے کے گناہوں کو اللہ برامین معاف کرتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ اللہ برامین کے ذکر کرنے کا اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ برامین کو یاد کرتا ہے ذکر کرتا ہے اللہ غرامین سے بہتر ملانے اس سے بہتر نشست میں اس سے بہتر مدلس میں اس سے بہتر لوگوں کے پاس اللہ رب الامن اس بندے کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب الامن کا ذکر کرنا یہ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب الامین اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اسی لیے اللہ رب الامن نے فرمایا اِننی انا اللہ اللہ واقف سلاد ذکری اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں تعبود نہیں تم میری عبادت کرو وہ اپنی صلاح اللہ ذکری اور نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو تو نماز پڑھنا بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے اسی لیے آپ اللہ رب العالمین نے پرانی مجید کے اندر بہت ساری عبادات کرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ وہ عبادات بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین کا یاد رکھے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کر لی نماز پڑھ لیا روزہ رکھ لیا حج کر لیا جمعہ کی نماز پڑھ لی اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ایسا نہیں بلکہ ہمیشہ اللہ ہبرہ کو یاد رکھے اسی لیے اللہ حرب العالمین نے اپنی عبادتوں کے بعد ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا اور ذکر ایسی عبادت ہے جو کسی جگہ کی پابند رہی ہے جو کسی مقام کی پابند رہی ہے کسی وقت کی پابند رہی ہے اور انسان ہمیشہ اللہ حرب غلامین کو یاد کرتا اس کا ذکر کرتا ہے ہاں کچھ ایسی مخصوص مقامات اور جگہ ہیں جہاں پر اللہ حرب علامین کا ذکر کرنے سے منع کیا گیا ہے لیکن ان جگہوں کی بہت معمولی حیثیت ہے مثال کے طور پر انسان پیشاب کرتا ہے یا قزائے حاضر کرتا ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ ہمبصری کرتا ہے ان اوقات میں قرآن و مجید کے انخل... ان اوقات میں حدیثوں کے اندر منع کیا گیا کہ اللہ ابراہین کا ذکر نہ کرے لیکن ہم بسری کرنے سے پہلے حاضر سے پہلے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس لیے انسان جب ہم میں جاتا ہے دعا پڑ کر کے جاتا ہے اور اللہ رسول کے حدیث سے جب انسان ہم بسری کرے جائے اپنی بھی عورت سے تو اس سے پہلے دعا سکھائی گئی ہے اگر انسان وہ دعا کرتا ہے تو اللہ ابراہیم اس بچے کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے بسم اللہ اللہ عمر الما رضر دینا اگر انسان یہ دعا کرتا ہے یہ ذکر کرتا ہے پہلے تو اللہ ابامین اگر اسے اولاد دیتا ہے تو اس اولاد کو شیطان کے مکر سے اس کی پکڑ سے اور اس طریقے وسوسے سے اللہ اور, اس کے, اور اس, کے اس کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے تو ان حاضر حاضر سے پہلے اور اس طریقے سے پیشاب پیخان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس کام کو کرتے وقت ہمیں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی زبان کو انسان کو خاموش رکھنا چاہیے تو اللہ کا ذکر کسی جگہ کی پابند نہیں ہے اسی لیے اللہ حرب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ نفیخت اسلام آبادی ولرد و اختلاف اللہ قیام ولا جنوبیم کی آسمانوں کی تخلیق میں زمین دن کی تخلیق میں رات اور دن کے آنے جانے میں عقلمندوں کے, کے لیے نشانیاں ہیں وہ عقل الذین الزیل اللہ جو اللہ رب الامن کا ذکر کرتے ہیں قیامن کھڑے ہونے کی حالت میں وہ قودن بیٹھنے کی حالت میں وہ اعلیٰ جنوبہ اور اپنے پہلو کے بل بھی اللہ ابرامن کا ذکر کرتے ہیں لہذا اللہ کا ذکر یہ کسی حالت کی پابند نہیں ہے نہ کسی مقام کی پابند ہے بلکہ انسان کھڑے ہو کر کے چلتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے ہوئے اور اس طریقے سے پہلو کے بل اور سوتے وقت ہمیشہ اللہ رب ابرامین کا ذکر کرتا ہے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریز کو اللہ کل حیا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب ابراہین کا ذکر کیا کرتے تھے اس طریقے سے ایک حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں یہ ذکر کے تعلق سے کہ جو اللہ برامین کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ انسان کے طریقے ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کی مثال مردہ جیسے ہے وہ ایک انسان میت ہے جو اللہ براہد کا ذکر نہیں کرتا اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے یاد کرتا ہے گویا کی وہ زندہ ہے وہ گویا کی زندہ ہے اور جو اللہ برہمین کا ذکر نہیں کرتا گویا کی وہ کیسا ہے وہ اللہ وہ گویا کی میت اور مردہ ہے اس طریقے سے ایک حدیث کے در آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی اللہ کے سر صلی اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کی شرائع اور عبادات بہت زیادہ ہیں مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس کو میں پکڑ کر کے بیٹھوں اور اس طریقے سے اور اللہ رب براہین میری اس کے ذریعے سے مخبت فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اظہار کا رت منفی ذکر اللہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہونے چاہیے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ذکر کے لیے کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے کسی حالت کی ضرورت نہیں ہے انسان ہمیشہ اللہ اور کا ذکر کر سکتا ہے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نماز پڑھنا اللہ کا ذکر ہے اس لیے انسان سجدے میں رکوع کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے قرآن انسان جو ہے پڑھ سکتا ہے سوتے ہوئے انسان قرآن پڑھ پر سکتا ہے بیٹھ کر کے انسان قرآن پڑھ پر سکتا ہے کھڑے ہو کر کے انسان پرانے کے کی تلاوت کر سکتا ہے کہ اللہ اور براہن کا ذکر ہے اللہ ابراہین کا ذکر ہے اور ذکر کسی حالت اور کسی مقام کی پابندی نہیں ہوتی ہے اس لیے ہمیشہ انسان اللہ البراہین کا ذکر کر سکتا ہے اسی لیے اللہ براہین نے فرمایا کہ اہل ایمام جو ہے اہل عقلم جو ہے وہ لوگ اللہ براہین کا ذکر کرتے کھڑے ہونے کی حالت میں بھی بیٹھنے کی حالت میں بھی اور لیٹنے کی حالت میں بھی اسی لیے آپ جب انسان بستر پر جاتا ہے آ کر کسی پڑتا ہے سور فاتحہ پڑتا ہے سور فلق اور سورہ اخلاص پڑتا ہے سورہ ناز کی تلاوت کرتا ہے سورہ ملک پڑتا ہے اور دیگر صورتوں کو پڑتا ہے یہ قرآن ہے لیکن سونے کی حالت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ بستر پر جاتے تھے تو ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے یہ ذکر کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ آپ اسے بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے یا کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے یا چلتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے انسان چلتا ہے گالی ڈرائیونگ کرتا ہے چلتا رہتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے یا قرآن کریم کو سنتا رہتا ہے یہ سب کے سب اللہ اب العامن کا ذکر ہے اور اللہ حب العمین نے ذکر کی اہمیت کے پیشے نظر ہمیں بار بار ذکر کرنے کا حکم دیا, دیا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب دشمنوں سے ملاقات ہو حالت جنگ ہو حالت جنگ میں بھی اللہ حربہ عالمین نے ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا اللہ لقی طیت اے ایمان والو جب تمہاری جماعت سے یعنی دشمنوں کی جماعت سے ملاقات ہو فصبت ثابت قدمی اختیار کرو وزکر اللہ قطیرہ اور زیادہ زیادہ اللہ مامین کا ذکر کرو لعلکم تفلحون تو تاکہ تمہیں کامیابی ملے اللہ کا ذکر کامیابی کے دلیل رہے اللہ کا ذکر فتح کی نوعیت ہے اور حالت جنگ میں دشمن کے سامنے جب اللہ کو انسان کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ الب کے اندر اس کو کامیابی کا فرماتا ہے لہذا حالت جنگ کے اندر بھی اس کا اور اللہ حربین نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس طریقے سے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے اس طریقے سے نماز جو کہ بہت بڑی عبادت ہے اس نماز کے ادا کرنے کے بعد بھی اللہ ہر برا فرماتا ہے فریدیت خودیت مسلطف کو اللہ قبو وہ اللہ جنوب جب تماز پڑھنے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھنے کی حالت میں اور اپنے پہلو کے بل اللہ بلامین کا ذکر کرو اس طریقے سے حج کے بعد اللہ حرب اب فرماتا ہے فریضہ پذی تم مناسب کم فن کو اللہ کا ذکر کم آبا شدہ ذکر جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ حرب الامین کو یاد کرو اللہ کا ذکر کا ذکر کرو جیسے تم نے آبا اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ اس سے زیادہ اللہ رب کو یاد کرو اس کا ذکر کرو حالانکہ حج بھی ذکر کیونکہ پورے حج میں انسان اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اللہ کو یاد رکھتا ہے تبھی انسان حج کرنے جاتا ہے انسان کہ میں نے اسے پہلے بتایا نماز بھی ایک ذکر ہے بلکہ نماز کی شروعات ہی ذکر سے ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس سے انسان شروع کرتا ہے السلام علیکم پر اپنی نماز کو ختم کرتا ہے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر پڑھتا ہے تخر اللہ پڑھتا ہے اور بہت ساری دعائیں پڑھتا ہے یہ سب کے سب اللہ ابامل کا ذکر ہے رکوع کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے سجنے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے دہیات اللہ کا ذکر کرتا ہے دروز شریف پڑھتا ہے دعائیں پڑھتا ہے یہ سب کے سب اللہ ابرامین کا ذکر ہے لیکن اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے کے بعد اللہ ابراہمی نے انسان کہیے نہ سوچ لے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کر لی اللہ کا ذکر کر لیا اب ہمیں مزید ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے بار بار اللہ تمبی کر رہا ہے اللہ ہماری تلقین کر رہا ہے اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ نماز تم نے پڑھ لی لیکن نماز پڑھنے کے بعد ادا نہیں ہوا نماز پڑھنے کے بعد بھی تم اللہ ابرامین کا ذکر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایسی ذات ہے جس کو ہمیشہ انسانوں کو یاد کی ضرورت ہے اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی ضرورت ہے آباد رکھنے کی ضرورت ہے لہذا تو ہمیشہ اللہ ہر براہمی کا ذکر کرو اور اس طریقے سے عمی طور پر اللہ حرب العلمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ ہلامین کا ذکر کریں یا ذکر الکذیرہ وہ سب بہب البکرتم واشیلہ اے ایمانوانو اللہ اب الامین کا کثرت سے ذکر کیا کرو اہل ایمان کو اللہ نے مخاطب کیا ہے وہ سب بیہ اور صبح و شام اللہ عبامین کی تصویر بیان کرو تصویر کرنا استفار کرنا یہ بھی اللہ حرب العامن کا ذکر ہے نماز جمعہ کے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ حرب العالمین نے بطور خاص ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضی فنتشر فل وہ تبو اللہ وہ دیکھو اللہ کثیر اللہ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جمعہ کی نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اللہ کی روزی تلاش کرو وہ دیکھو اللہ, اللہ کثیرہ اور کثرت اللہ البرام کی یاد کرو اللہ تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ان آیات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار اپنے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس اللہ العالمین کے ذکر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور ایک حدیث میں فرمایا یہ شرط ترمی کی صحیح حدیث ہے کہ ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ حدیث ہے. وہ کہتے کہ اللہ رسول صلی اللہ کیا میں تمہیں سب سے بہتر عمال کے بارے میں نہ بتاؤں ازکا ملک اور جو تمہارا مالک اللہ البرامین ہے اس کے پاس سب سے زیادہ جو پاکیزہ عمل ہے کیا اس کے بارے میں نہ بتاؤں عرفی درجات اور تمہارے درجات کی بلندی کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے خیر القمین تمہارے لیے سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے وہ خیر القم من ان تلد حکم فتح ربو عنا قم اور اس بات سے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہاری دشمنوں سے ملاقات ہو وہ تمہاری گردنیں مارے اور تم ان کی گردنوں کو مارو یعنی تم ان سے جن کرو اور قطار کرو کہ ان تمام چیزوں سے بہتر چیز میں تمہیں نہ بتاؤں صاحب کرام نے فما اللہ قسور صلی اللہ تو آپ نے کہ ذکر اللہ اللہ البامن کا ذکر ہے کیونکہ پوری ورا دين هي اور پورے دین پر اللہ ہرب العمین ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے پوری عوام اللہ تعالی کا ذکر ہے اسی لیے قرآن و حدیث کے اندر ذکر اللہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے یا اللہ کے ذکر کی ہی فضیلت بیان کی گئی ہے کیونکہ پورا ذکر سے اللہ تعالیٰ کا پورا دین مراد ہے پورا قرآن ذکر ہے حدیثیں ذکر ہے روز نماز سب کے سب اللہ ہر برآمین کا ذکر ہے اس لیے سب بہت بڑی اہم عبادت ہے اللہ ہر برآمین کا ذکر کرنا اور اس رشتے سے اسے بار بار اللہ ہر برآمین نے ہمیں اس کی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ذکر کے بہت ساری فضیلتیں ہیں اس کے بہت ساری اہمیتیں ہیں اور اس کے بہت سارے فائدے ہمارے لیے نمبر ایک اللہ ابرامین کا ذکر کرنے سے انسان کو شفا ملتی ہے اللہ ابرامن کا ذکر کرنے سے مومنوں پر اللہ ابرامن کی رحمت ہوتی ہے اللہ ابرام القرآن کریم کے بارے میں فرمایا قرآن اما ہوا شفا رحمۃ المومین قرآن نازل فرمایا جس کے اندر شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے یہ قرآن ہمارے لیے شفا ہے قرآن اللہ اب الامن کا ذکر ہے اللہ فرماتا ہے انکر و انہ فضول ہم نے ذکر کو قرآن کو نازل فرمایا اور اس کے حفاظ کے ذمے دار ہم ہیں اور ذکر اندر قرآن بھی شامل جہاں قرآن تو شامل ہی ہے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی شامل ہیں کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی انسان کو ضرورت ہے اسی لیے اللہ حرب العالمین نے جہاں قرآن کی حفاظ فرمائی قرا کے ذریعے سے ورما الفاظ کے ذریعے سے وہی اللہ حرب العالمین نے حدیثوں کی بھی حفاظ فرمائی کیونکہ حدیثوں کے کی کی بغیر انسان قرآن عمل نہیں کر سکتا ہے نہ حدیث کے بغیر انسان اسلام پربل کر سکتا ہے قرآن کے لیے حدیث کی ضرورت ہے امام محمد بحمبل رحمتہ اللہ فرمایا کرتے تھے قرآن حدیث کی زیادہ محتاج ہے بنسبت حدیث قرآن کے محتاج ہو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ, اللہ کے کی سنتوں کی اور آپ کی حدیثوں کی ضرورت ہے قرآن تو محفوظ کر دیا لیکن اس کی عملی تفسیر محفوظ نہیں کیا اس کے معنی کو اور اس کے اس پر عمل کرنے کو محفوظ نہیں کیا اس لیے اللہ حکبرالمین نے محتشین پیدا کیے ورما پیدا کیے ہر زمانے میں جنہوں نے حدیثوں کی تخلیق کی حدیثوں پر حکم لگایا تذیف کو الگ کیا لہذا قرآن کی حفاظت میں دین کی حفاظت میں حدیث کی حفاظت بھی شامل ہے اور اسی لیے حدیث بھی ذکر کے اندر شامل ہے لہٰذا صرف قرآن حرب الرام نے صرف قرآن کریم کی حفاظت کی ہے. بلکہ اللہ حرب العامی کی کی ہے اسی لیے ہر زمانے میں بڑے بڑے محدثیر پیدا کیے امام بحائی رحمۃ اللہ علیہ امام جو ہے امام مسیح رحمۃ اللہ علیہ امام محمد برحمبل رحمۃ اللہ علیہ ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے محدف کو اللہ ابرآمین نے پیدا فرمایا اور اس سبھی عزیز اور عظیم محدث امام البانی رحمت اللہ علیہ اللہ ابرامی نے پیدا فرمایا جنہوں نے تصحیح اور تذیف کی حدیثوں کو اور امت کو ایک توبہ دیا ہے اور حدیثوں پر حکم لگا کر کے کہ ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے تو انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر حکم لگا دیا ہے تو اس لیے یہ حدیثوں کی حفاظت بھی ضروری تھی اور حدیثوں کی حفاظت بھی یہ اللہ کے دین حفاظت میں شامل ہے جہاں اس لیے اللہ ابوالعالمین نے حدیثوں کو بھی محفوظ فرما دیا تو معلوم یہ ہو میرے بھائیوں کہ قرآن یہ اللہ کا ذکر ہے قرآن میں شفا ہے قرآن اللہ رب البرامین کے پڑھنے سے انسان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ بکر اللہ قروب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اجمینار ملتا ہے دلوں کو سکون ملتا ہے اور اللہ کا ذکر یہی قرآن اور حدیثیں اور جو دعائیں آپ ثابت شدہ ہیں ان کا اور عبادات یہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہے جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ رب البرامین کی طرف سے شفا ملتی ہے اور انسان پر اللہ رب البرامین کی رحمت ہوتی ہے اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا یہ جنت کے اندر پودا لگانا حتی جابر ہے کہ اللہ, اللہ, اللہ نخرۃ الجنہ جو آدمی سبحان اللہ علیہ وسلم و کہتا ہے اللہ برامین اس کے لیے جنت کے اندر ایک کھجور لگاتا ہے ایک خدور اللہ ابرامین ایک پودا اللہ جنت کے اندر اس کے لیے لگاتا ہے لہٰذا اللہ کا ذکر کرنا یہ کیا ہے جنت کے اندر پودا کرنا لگانا ہے جنت کی آبیاری کرنا ہے اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا بہترین اعمال میں سے ہے اور اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کی مصیبتیں دور ہوتی ہے پریشانیاں دور ہوتی ہے جب انسان اللہ ابرامین کو یاد کرتا ہے تو اللہ ابرامن اس کو یاد کر کے اس کی مدد فرماتا ہے اسی لیے اللہ ابرام نے فرمایا ہستے عبص السلام کے بارے میں فلا اللہ من صافی يلا کہ اگر وہ اللہ رب کی تصویر نہیں کرتے اللہ کو یاد نہ کرتے تو وہ مشلی کے پیٹ میں لیکن اللہ رب کو انہوں نے ذکر کیا اللہ کی تصویر کی اللہ کو یاد کیا اللہ کی بڑا بیان کی استفار کیا تو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا کتنی بڑی مصیبت تھی مچھلی کے پیٹ میں چلا جانا انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اللہ گل اس ذکر کو اس دعا کو پڑھا تو اللہ ہرب الامین کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اگر یہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پہ رہتے جیسا کہ اللہ ابراہین نے فرمایا ہے تو سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ سے استفار کرنے سے انسان مصیبتوں سے پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ سے نجات دیتا ہے اس طریقے سے اللہ ابراہین کا ذکر کرنے سے انسان کے لیے اللہ ابراہین خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اور, اور اس کے لیے سارے دھیانیں کھول دیتا اپنے خزانوں کے جیسا کہ اللہ فکر حکام غفارا جنت یوں انہارا نوح کی آئے ہے کہ اللہ نے فرمایا اپ رف سے استغفار کرو اللہ کا ذکر کرو مغفرت طلب لو اللہ البامین گناہوں کی اللہ ہی بات کرنے والا ہے اللہ تمہارے اوپر آسمان سے موسرا دار بارش برسائے گا وہ امداد اموالی و بنی اللہ تعالیٰ تمہیں اغوال بھی دے گا مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا وہ اجا اللہ البامین تمہارے لیے باغ بھی بنائے گا وہ اللہ کو بنارا اور اللہ ابراہن تمہارے نہرے بھی جاری کرے گا اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کو یاد کرنے سے یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں اسی لیے حسن بشیر رحمتہ اللہ علیہ چاہتا ہے کہ ان کے پاس ایک... کئی لوگ تشریف لے کر کے آئے کسی نے کہا ہمارے پاس اولاد نہیں ہے کہا اللہ کا... اللہ کا ذکر کرو اللہ سے بڑے گناہوں کی مغفرت طلب کرو کسی نے کہا باہر سالی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے کہا اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرو کسی نے کہا کہ میں فقیر ہوں محتاج ہوں کہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو استعفی کرو آج بہت سارے لوگ جو ہے تھر افافا کا اور اس طریقے سے جو حالات ہیں ان حالات کا کی دعائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان حالات میں ہم کیا کریں میرے بھائی ان حالات میں اللہ کا ذکر کیجئے استغفار کیجئے اپنے گناہوں کی مغفرت کیجئے اپنے گناہوں پر عدامت کیجئے اللہ کے دربار میں آئیے اللہ ابرامین ان حالات کو بدلنے والا ہے تو ہفتے امام حسن مصری رحمت اللہ علیہ سے کئی لوگ گئے کسی نے کچھ شکایت کی کسی نے کچھ شکایت کی سب کے جواب انہوں نے کہا کہ اللہ ابراہین سے مفرت طلب کرو استغفار کرو جو آپ تھے. شاگردان جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں تعجب ہوا کہ ہر ایک کے بارے میں ہی ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر اللہ کا ذکر ہو. کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے قرآن کریم کی ساتھی کریمہ کو بیان کیا کہ اللہ جب, جب جو انسان اللہ تعالیٰ سے بنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے لہذا مغفرت طلب کرنا بارش کا ذریعہ ہے اور اس طریقے سے اللہ مال دیتا ہے اولاد دیتا ہے اس سے گناہوں کی مفرت کی وجہ سے اشتخار کی وجہ سے اسی لیے میں نے جو قرآن اللہ نے بیان کیا ہے اسی بات کا میں لوگوں کا حکم دیا کہ بڑے گناہوں سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے استفار کریں اللہ ابرامن گناہوں کو معاف کرنے والا اور اللہ ابرامن ہی لوگوں کی حالتوں کو درست کرنے والا ہے فکر فاقہ کو اور اس طریقے سے محتاجگی کو اور تنگی رزق میں تنگی کو اور اس طریقے سے جتنی بھی انسان اگر اللہ وولد ہے اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی اللہ دینے والا ان تمام چیزوں کو اللہ البامن کہ اگر مغفرت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو اس طریقے سے یہ خیرات اور بھلائیوں کا سبب ہے اور ذریعہ ہے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہی ہے اور یہ بہت بڑا عزر عظیم کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اللہ تاکہ وہ ذاکر اللہ کثیرہ وہ ذاکرات عاد اللہ علامہ مغرت نظیمہ جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہو یا عورتیں ہوں اللہ ان کے لیے مفرت تیار کر رکھی ہے اور بہت زیادہ عظر عظیم تیار کر رکھا ہے عظر عظیم اور مخفرت سمرات ایک تو گناہوں کی مغفرت ہے اور ساتھ ہی ساتھ جنت ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا بار بار اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ ابرامین اس کے لیے جنت تیار کرتا ہے اس طریقے سے اللہ کا ذکر یہ بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے اللہ واقع شلاح نماز قائم کرو فن شلاح تنہا الفاشاء من کر کوکی نماز لوگوں کو فوج باتوں سے اور منکر سے روکتی ہے ولا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے وہ اللہ علومت شراؤں اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اربامل سب کچھ جاننے والا ہے تو یہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ذکر ہے اللہ کا یا کہو کہ اللہ سے بڑی کوئی یاد رہی ہے. اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں اس اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑا ذکر ہے سب سے بڑی عبادت ہے اللہ اب کا ذکر کرنا اور اس کے بعد کرنا یہ بہت بڑے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے اس لیے اللہ رب ذکر اللہ اکبر اور اس طریقے سے جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے ایسے انسان کو اللہ ابامین یاد رکھتا ہے اور اللہ ابامین ایسے لوگوں کی بات کرتا ہے اللہ ابلاکینس اللہ, اللہ فانساہ ان لوگوں میں صلاح ہو جاؤ جنہوں نے اللہ ابامین کو بلا دیا تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی دیا اللہ کو بھول جانا اپنے آپ کو بھول جانا ہے جو اپنے مالک کو بھول جائے اپنے خالق کو بھول جائے اپنے معبود حقیقی کو بھول جائے جو سب سے بڑا محسن ہے سب سے زیادہ احسان کرنے والی ذات ہے جو اسے بھول جائے اس سے بڑا بدبخ کون ہو سکتا ہے اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے رب کو بھول جائے اپنے خالق و مالک کو بھول جائے لہذا اللہ کو بھول جانا اپنے آپ کو بھلا دینا ہے۔ اسی لیے انسان جب اپنے آپ غور کرتا ہے تو وہ اللہ الامین کو یاد کرتا ہے وہ پھر انفسکم و افراد اللہ العام نے فرمایا ہے اگر انسان اپنے نفس میں غور کر لے تو اللہ تعالیٰ تک جائے گا اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے گا وہ اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اتنی عظیم مخلوق عقل مند مخلوق اور اس طریقے سے بہترین حیات پر پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے جس بندے کو پیدا کیا اس لیے ہمارا پورا وجود ہمارا پورا نفس اور اس طریقے سے ہماری پوری ذات اللہ ارب الامین کے ایک ہونے پر گواہی دینے والی لہذا جو انسان اللہ کو بھول گیا کہ نفس کو بھی بھول گیا اپنی زاد کو بھی بھول گیا اور جو اپنی زاد کو بھول جائے اسے وہ بہت ساری بیماریوں کے اندر اور بہت ساری برائیوں کے اندر وہ ہو جاتا ہے اس لیے انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ برائیوں سے بیماریوں سے محفوظ رہے اللہ اسے یاد کرے اللہ کی اسے مدد ملے اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ ہر برامین کو یاد رکھے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ نفاذ سے اور اس طریقے سے خسارے سے نجات ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے گویات کے مطابق نہیں ہوتا ہے اور وہ اسے خسارہ نہیں ہوتا ہے اسی لیے اللہ رام نے فرمایا وہ میف الدال فاؤ اللہ کا خاصرون اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں وہ جو ایسا کرے گا فاول اب الخاصرون یہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے تو بڑا خسارہ یہی ہے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے یہ بڑا خسارہ ہے میرے بھائیوں بڑے خساروں میں سے ایک بڑا خسارہ ہے انسان کا غافل ہو جانا اور اللہ ابراہمین منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ اولا قرونا اللہ کبیلہ جو منافق ہوتے ہیں وہ اللہ ابرامن کو بہت کم یاد کرتے ہیں اس لیے نماز پڑھنا ان پر گرا گزرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں سستی کی حالت میں ہی آتے ہیں نمازیں گرا گزرتی ہیں مسجدیں گرا گزرتی ہیں مسجد میں نہیں آتے وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے یہ سب منافق کی پہچان ہے اس کے اندر نفاق کی خبریں پائی جاتی ہیں جو انسان اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرتا ہے اللہ کی مسجد سے کرتا ہے جبکہ اللہ کی مسجدیں یہ سب سے بہترین جگہ ہیں اس دنیا کے اندر اللہ کے سب کی حدیث ہے کہ سب سے بری جگہ بازار ہوتے ہیں اور سب سے اچھی جگہ ہے اس راہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں جہاں انسان آ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے آج ہمارا دل بازاروں میں لگا ہوا ہے ہمارا دل جہر لہل کی چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے یہ مسجدیں جہاں انسان کو سکون ملتا ہے جہاں انسان کو اطمینان ملتا ہے ان مسجدوں کو ہم خانہ سمجھتے ہیں جو سب سے بعد مسجدوں میں آتے ہیں سب سے پہلے مسجد سے نکل کر کے جاتے ہیں خری وقت کے اندر مسجدوں کے اندر آتے ہیں خطبہ ختم ہونے والا ہے لوگ دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر آتے ہیں میرے بھائی کیا ہے یہ سب لحاظ کی لامتوں میں سے ہے یہ سب بہت بڑا خسارہ ہے اللہ ابامین نے فرمایا منافع کے بارے میں لال وہ بہت کم اللہ ابامین کا ذکر کرتے ہیں اپنے دلوں کو دیکھیے اپنے دلوں کو ہم دیکھیں کہ آج ہمارے دلوں کا حال کیا ہو چکا ہے ہمارے دلوں پر کس طریقے سے زن لگ چکا ہے ہمارے دل کس طریقے سے اللہ کے ذکر سے قابل ہو چکے ہیں منافقوں کی خسرتیں آج ہمارے اندر کس طریقے سے پائی جاتی ہے مسجدیں ہمارے لیے خانہ مسجد کو آباد، ویران کر دیا ہے اور اس طریقے سے وہ جگہیں جہاں اللہ کی ناراضگی اور جن سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے اور جن کو اللہ جن جگہوں کو پسند نہیں کرتا ہے آج ان جگہوں کو آباد کرنے میں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں ہم امان محسوس کرتے ہیں حالانکہ جگہوں سے انسان کو خوشی نہیں ملتی ہے بلکہ وہاں سے ناراضگی ملتی ہے تو میرے بھائیوں اپنے ایمان کو تجدید کرنے کی ضرورت ہے ایمان بھی ایمان بھی کپڑے کے طریقے سے پرانا ہوتا ہے اللہ کے صلی اللہ سنماتے ہیں جس طریقے سے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ایسے انسان کا ایمان بھی پرانا ہوتا ہے لہٰذا ایمان کی تصدیق کرو اللہ الہ الہ الہ کسر سے پڑھا کرو اللہ کا ذکر کو مسجدوں سے لو کو لگاؤ جو انسان مسجدوں سے اپنے دلوں کو لو لگاتا ہے دلوں کو چھوڑ کر کے رکھتا ہے اللہ ابام قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ رکھایا سات بندے ایسے ہیں جن کو اللہ ابام قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا انہیں ساب رفرایا وہ رجب و بھی مساج ایک انسان جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے نماز بک کر کے جاتا ہے دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے نماز کا وقت تب ہوگا جب تک مسجد میں رہتا ہے اللہ کا فکر کرتا اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اللہ ابنام کی بات کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے درو شریف پڑھتا ہے اور جو دعا ایمان بھی ثابت ہے ان دعاؤں کو پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب کے رحمت اور اس کی مغفرت شامل حال ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے دبابے کھول دی جاتے خزانے کھول دیے جاتے ہیں ایسے آدمی کے لیے جو اللہ ابامل کو یاد رکھتا ہے لہذا میرے بھائیو اگر ہمیں اللہ, اللہ کی رحمت چاہیے قیامت کے دن اللہ کے کا سایہ چاہیے اللہ کی مفرت چاہیے اپنے اور اطمینان چاہیے اور زندگی کے اندر سکون چاہیے اطمینان چاہیے اللہ کا ذکر کیجیے اللہ کے کی ذکر سے انسان کو سکون ملتا ہے آپ دیکھیں جو لوگ اللہ کے ذکر سے قافی رہتے ہیں ان کے سامنے پوری دنیا موجود ہے لیکن ان کے دلوں میں سکون نہیں ہوتا ان کے دلوں میں اطمینان نہیں ہوتا ہمیشہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئی ہے دنیا ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے دنیا آج دنیا کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے کہ انسان پوری دنیا کو حاصل کر لے دنیا کے اندر ہمیشہ نفس نقص نخش رہے گا دنیا کے اندر کمال نہیں ہے کمال اللہ کے ذکر میں ہے کمال اللہ قرآن کی قبالت میں ہے کمال قرآن کریم کے اندر ہے قرآن اور اس طریقے سے اللہ کے ذکر از کار کے انسان کے لیے کمال اور اس طریقے سے انسان کے لیے سکون اور اطمینان ہے اس لیے اگر سکون چاہیے سکون دنیا کے اندر نہیں ہے دنیا دار امر ہے اس دنیا کے اندر عمل کر کے اپنے آپ کو اپنے اندر آپ سکون پیدا کر سکتے ہیں آپ اندر اطمینان پیدا سکبک اللہ, اللہ. تبیروب اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اقدار ملتا ہے اور دلوں کو سکون ملتا ہے لہذا میرے بھائیوں یہ اللہ رب العلامی کا ذکر بہت اہم عبادت ہے اللہ کا ذکر نہ کرنا یہ نفاق کی پہچان ہے یہ خسارہ ہے بہت بڑا یہ خسارے کا سودا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور اللہ رب اب کا ذکر کسی جگہ کی محتاج نہیں جیسا کہ میں نے شروع بتایا انسان چلتے بھی طریقے سلیٹتے ہوئے اور جو ہے بات کرتے ہوئے اور اس طریقے سے یہ سوتے ہوئے اور اس طریقے سے چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے کام کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ ربامن کا ذکر کر سکتا ہے اللہ کے سوچا اللہ وسلم کے جی سے کہ نے بھی سوال کیا گیا کہ کوئی ایسی چیز ہمیں بتائیے جس کو میں پابندی کے ساتھ پکڑ لوں تمہارے بھی نے فرمایا اللہ اضاف الحسان اللہ اللہ کے ذکر میں تمہاری زبان ہمیشہ تر تازہ ہمیشہ اللہ رب الامن کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اللہ اللہ کا ذکر کیجیے اللہ کا ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے سکون ملتا ہے ہمارے گناہوں کی مفرت ہوتی ہے حالات بدلتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کی جنت ملتی ہے اللہ مفرت فرماتا ہے سکون دنیا کے اندر ناظر ہوتا ہے اللہ اور جو مسائل ہیں جو پریشانیاں ہیں اور جو آلام ہے ہماری زندگیوں کے اندر ان تمام چیزوں کو اللہ اربرامین اپنے ذکر سے اللہ اربانی تمام چیزوں کو دور کرتا ہے اس لیے اگر سکون چاہیے اطمینان چاہیے اللہ کے دن میں آپ کو ملے گا اس لیے آپ دیکھیے جن کے پاس دین نہیں ہے وہ سب زیادہ پریشان رہتے ہیں. ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. ان کے چہرے سے ایک انسان اللہ کا ذکر کرنے والا ہے معمولی تنخواہ ہے اسے اللہ کی پر اعتماد ہے تردیب پر اعتماد ہے اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ ادامین دینے والا ہے اللہ نے میرے اتنا لکھا اتنا مجھے ملا ہے اور انسان اسماو اختیار کرتا ہے اس پر اسے کو سکون ملتا ہے اور اس طریقے سے اللہ کو بھی آد ہے اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے دن کے دن کے دن کے دل خالی ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ دنیا کے پیچھے اور اس طریقے سے اللہ کو بھلا دیا نمازیں چھوڑ دی جماعت چھوڑ دیا اور اس طریقے سے قرآن کی دراوت چھوڑ دیا اور اس طریقے سے جو عبادات ہے ان عبادات کو چھوڑ دیا اور اگر کبھی آئے بھی تو دلوں کے اندر ان عبادت کے لیے آنا بہت گرا گزرتا ہے اور انسان سوچتا ہے کب نماز ختم ہو جائے ہم مسجد سے جلدی سے بھاگے ابھی ہم فلاں کام کرنے والے ہیں ابھی فلاں چیز دیکھ رہے تھے اور یہ زیادہ وقت لگ گیا اس طریقے سے انسان کا دل مسجد میں آ کر کے اسے گویا کی تنگی لگتی ہے اور مسجدیں گویا کی اسے ایک جیل لگتی ہے تو میرے بھائیوں یہ ہمارے اپنے یہ ایمان کی کمی ہے یہ اپنے ایمان کی سلاح کرنی چاہیے ہمیں اور اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہاں پہنچ چکا ہے تو میرے بھائیوں اور اللہ کا ذکر بڑی بہت عبادت ہے اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے ذکر کرنے کا اور حکم دیا ہے اور اس طریقے سے بہت ساری حدیثوں کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ سب جنت کے خزانے ہیں اور جنت کی چابیاں ہیں اور لہذا انسان ہمیشہ اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے معمول رکھے اور ذکر ہوا ہے جو ہمارے نبی ثابت ہے ذکر یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی طرف سے جو ذکر بنا لے آج کتنے لوگوں نے ذکر بنا رکھا ہے کتنے وظیفے لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ سارے ذکر میرے بھائیوں اللہ کے سر کے حدیثوں سے ثابت نہیں ہے ان کے ذکر کرنے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی کچھ بنا کر کے رکھتا ہے کوئی کسی کا اپنا تجربہ ہے کسی کا کسی کا اپنا وظیفہ ہے کوئی کچھ آپ کو دیفا دیتا ہے کوئی کچھ کو حدیفہ دیتا ہے یہ سارے وظیفے بات لیں وہ سارے ذکر باطل ہیں وہی ذکر صحیح ہے جس کا سبوت پران سے ہو اور جس کا سبوت حدیثوں سے ہو اگر پران و حدیث اس کا سبوت ہے انسان اپنے تجربے سے اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے اللہ کا دین ہے اللہ کا دین تجربے سے نہیں مل سکتی اگر اللہ کا دین تجربے سے ملتا تو اللہ نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجتا ہر انسان کر لیتا جو چاہتا وہ کرتا لہٰذا اللہ کا ذکر پورا اللہ چیز رسول نے بدعتیں پیدا کر رکھی ہے ان سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ملے گی امن کرنے سے ملے گی اللہ کی نزدیکی دین پرنے سے ملے گی بداعت اور پر دوری سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت ملے گی اسی لیے اللہ کے فرمایا تھا میں نہ صافی نہ لے شاہ نو خواردن جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے نہ قابل قبول ہے میں نے خباردن جس نے کوئی ایسا مل کیا جو ہماری شریعت سے اڑ وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اس ذکر کو اس عبادت کو اور طریقے سے اس کسی بھی چیز کو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا بلکہ اللہ اس کو لوٹا دے گا لہٰذا ہم سنت کے پابند ہے کے پابند ہیں جو قرآن و حدیث ثابت ہوگا پر انسان عمل کرے گا انسان اپنی طرف سے کوئی ذکر نہیں بنائے گا میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج واٹس ایپ پر ہمارے پاس گہرے لوگ فون کرتے ہیں بھیجتے ہیں کہ یہ ذکر ہے فلاں صاحب نے بتایا ہے یہ کیا ذکر ہے کوئی صرف اللہ پڑھتا ہے کوئی ہو پڑھتا ہے کوئی صرف لا الہ لا الہ پڑھتا ہے یہ میرے بھائی کوئی ذکر نہیں ہے اللہ کے سرخی سے عبد الکر اللہ سب سے ابد الکر اللہ ہے پورا ذکر کہا جائے صرف اللہ پڑھنے سے کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے اللہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا لا اللہ پڑھنے سے کوئی ذکر نہیں ہے جب تک انسان پورا لا لاہ اللہ نہیں پڑھے گا کیونکہ لا الہ کا مطلب کیا ہوگا کوئی معبود بوتھ نہیں کیا کوئی معبود نہیں ہمارا ہمارا معبود ہے اللہ ہمارا معبود ہے وہی سب کا محبود حقیقی ہے اللہ مگر اللہ مگر اللہ اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا اس لیے پورا ذکر لا الہ اللہ پڑھنا ہے صرف اللہ بھی ذکر نہیں ہے کچھ لوگ ہمیشہ اپنے اللہ اللہ کرتے رہتے اللہ میرے بھائیوں یہ کوئی ذکر نہیں ہے اللہ اکبر ذکر ہے لا الہ اللہ ذکر ہے لا اللہ کری بہت ساری دعائیں ہمارے بس اللہ سے ثابت ہے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی اللہ رب العمین ذکر ہے. صرف اللہ کہنا یہ میرے یہ اللہ اور برامن کا ذکر نہیں ہے جب تک کہ انسان یہ اللہ کا نہیں کرے اس کی اور اس کی ہے کیونکہ اسی ذکر, ذکر کے ذریعے سے انسان اسلام کے داخل ہوتا ہے جب تک انسان لا اللہ نہیں پڑھے گا اس وقت تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے سب سے افزل ذکر قرار دیا گیا میرے کو ذکر کا بھی کتاب و مدار سنت پر ہے ذکر کا دار و مدار وہی پر ہے قرآن و حدیث پر ہے ذکر کا دار و مدار ہمارے تجربے پر نہیں ہے ہمارے مزاج پر نہیں ہے ہماری پر نہیں ہے ہمارے خواہش پر نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں اسے بنا دیں. جس کو چاہے دین بنا دیں نہیں دین اللہ کا ذکر اللہ کا کرنا ہے اسے اللہ نے جو کچھ بتایا یا پیدی کے ذریعے سے بتایا وہی ہم ذکر کریں گے اس کے علاوہ کسی اور ذکر کرنا یہ دین کے در بدات ہوگا اور بداعت ناقابل قبول بیدا دی کتابہ سب سے قبول نہیں ہوتی جب تک اپنی چھوڑ دے بدایتی کر بدایتی کو قیامت دی اللہ اللہ ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسل سے حوض سے اسے بھگا دیں گے اور اس طریقے سے جام پانی نصیب نہیں ہوگا اور اس طریقے سے ایسے لوگوں کے لیے رحمتوں کے درجے بند کر دیے جاتے ہیں اس لیے میرے بھائیو ہمارے سنت کافی ہے ہمیں نئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم سنتوں پر عمل کر لیں یہی ہمارے لیے کافی ہے نئی چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے فخر کی بات ہے یہ ہمارے شرف کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے جو کامل دین دیا ہے اس دین کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا ذکر بھی ایک عبادت ہے اور عبادت کا و مدار کتاب و سنت پر ہے قرآن و حدیث پر ہے انسان اپنی عبادت, عبادت کا عبادت دروازہ عبادت بند ہو چکا ہے جو کچھ عبادت والی تک اللہ رب نے بتا دیا اور اپنے نبی کو بتا دیا آپ نے تو حکم دیا یا تو کر کے آپ نے دکھایا لہٰذا اسلام کے اندر کسی نئی عبادت کا کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا دن کامل دن ہے مکمل دین ہے اگر کوئی مکمل ہو ایک خطرہ بھی پانی اگر اس کے اندر دیں گے وہ کترا پانی کا باہر آ جائے گا اور اس, اس, اس, اس کے اندر اسے, اس گلاس سے باہر آ جائے گا اس گلاس کے اندر وہ شامل نہیں ہوگا اسی لیے چیز بھی ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ کا ذکر میرے بھائیوں یہ خوشی اور اس طریقے سے کا پیغام لے کر جاتی ہے دنوں کو سکون ادا کرتا ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو مقرد بناتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابرامی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق اللہ ابرامی ہمارے دماغ کو اپنے ذکر سے معمول رکھے اور آباد رکھے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اللہ ابامین ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق نہ سنائے ہمیں عباد کرنے کی توفیق دے ہماری باتوں کو اللہ قبول فرمائے شرب قبولت کا ذریعہ بنائے اور اور عبادات کے ذریعے سے اور ذکر کے ذریعے سے اللہ البامین ہمارے درجات کے اندر تا فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے توحید خالص کو قائم رکھے ہماری زبان ہو ہمارے ہو ہماری زبان سے کلب توحید جاری ہو اور فاط کے بعد اللہ البامین ہم سب کو قبر کے اداب سے اور جہنب کے اداب سے محفوظ رکھے اور جہرت الفردوس کے طر البامین ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے أمين بارك الله لكم في القاندين ونفعل إياكم بلا يتزك الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم بالرؤس الرحيم